باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برزق کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ حلال جانور کو حلال طریقے سے ذبح کیا جائے تو اس میں پھر بھی سات چیزیں مقروحِ تحریمی ہیں حلال جانور حلال پیسے سے خریدے سنت کے طریقے سے ذبح کیا ہے اس میں سات چیزیں مقروحِ تعلیمی ہیں انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے کتاب الاثار امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی کتاب حدیث کی اس میں انہوں نے روایت نقل کی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروع فرمایا دم مصفوح جو ذبح کرتے ہیں اور خون بیتا ہے وہ حرام ہے اور جانور کی دونوں شرمگاہیں حرام ہیں مسانہ خوشیتعین پتا اور حدود اور یہ جو جانوروں کو بعض دفعہ بیماریاں ہوتی ہیں تو بعض دفعہ وہ حدود جو ہے وہ تو کھال کے ساتھ آ جاتی ہیں وہ دانے سے جسم پر ایسے خود جو جمع ہوا ایسے ایسے کچھ بنا ہوا ہوتے دوڑا سا بعض دفعہ وہ گوشت کے اندر ہوتے ہیں بعض دفعہ رانوں میں ہوتے ہیں جیسے انسان کی بیماریاں ایسی ان کی بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ گوشت جو اندر دانا بن جاتا ہے وغیرہ بعض میدے میں بعض گوشت پر وہ اس کو عربی میں ودود کہتے ہیں وہ بھی استعمال کرنا مکروح تاری ہے مسانہ پتا خوشی تعین شرم گاہیں اور جو اس میں جو پیشاب والی جگہ اس کی بکرے کی مر کی اور دمے مصفو بہنے والا کو یہ مکروح تحرینی ہے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے جو ساتویں چیز ہے یہ چھ چیزیں ہو گئی ساتویں حرام مغز حرام مغز کے بارے میں بعض دفعہ بڑا رولا شولہ ڈالتے رہتے ہیں سراہتن احادیث میں حرام مغز کے عنوان سے کوئی لفظ ہی نہیں ہے النخا اصل النخا کا لفظ ہے پشت کی ہڈی کا مغض یہ لفظ ہے عربی کا حدیث عرب میں دا اور دا اس میں حرام, دا اور, حرام اور حلال, حلال ہونے دا کی کوئی بات, دا بات دا کا ذکر نہیں دا ایک دا ہی حدیث میں جو میں نے ابھی امام محمد کی نقل کی ہے اس میں یہ का کے है چیزوں کا ذکر ہے لیکن حرام مغض کا اس میں ذکر نہیں ہے یہ کوئی ہمارے علاقوں کی اصطلاح ہے البتہ جو پاک و ہند کے مفتی اعظم گزرے ہیں جن کو مفتی کفایت اللہ صاحب کہتے ہیں جن کی کتاب الکفایت المفتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ ان میں بعض کتابوں میں حرام مغز کو حرام لکھا گیا ہے اور اصل جو مرکزی کتابیں ہیں ان میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے تو گویا اختلاف ہو گیا ہے حرام مغز حلال ہے یا حرام ہے ایک اختلافی بات ہو گئی پشت کی ہڈی کے اندر ایک سفید سی لمبی ایک گودا سا ہوتا ہے جو عام گودے سے مختلف ہوتا ہے اس کو قصائی لوگ حرام مغز کہتے ہیں تو مفتی صاحب لگتے ہیں کہ جب حرام حلال کا ایک اختلاف ہو گیا ہے تو بہتر ہے اجتناب کہ استعمال نہ کیا جائے لیکن عام طور پر جب یوں جیسے قربانی کے جانور زبہ ہوتے ہیں رش زیادہ ہوتا ہے قوم نکالتا ہے بس یوں ہی درمیان میں آ جاتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ حرام قرآن اور حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے بعد کی کوئی تحقیق کا اختلاف ہے تو بہتر ہے بچنا اور اگر کہیں استعمال ہو بھی گئے تو لیکن اوپر والی جو چیزیں ہیں جس میں وہ خصیت مسانہ تلی شرمگاہیں شرم گاہیں اس وہ بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے مخبول دو باتیں جو کل بھی بتائی تھی وہ ایک اوجری سے متعلق ہے اور ایک آ, گردوں سے متعلق ہے گردے کا تعلق بھی پیشاب کے نظام سے ہے اور اوجری میں تو سارا سسٹم ہوتا ہے یہ مکرو نہیں ہے لیکن اس کو کھانے کے لیے میں نے کل بھی بتایا کہ صحیح طریقے سے دھونا چاہیے کہ ذرہ برابر بھی اس میں گوبر کی یا گردے میں وہ پیشاب کی ہمک نہیں آنی چاہیے عادیث میں اس کو منع نہیں کیا گیا کھانے کا اوجری اور گردے لیکن ان کو دھونے کے لحاظ سے اس درجے میں دھونا چاہیے کہ اس میں ذرہ برابر بھی وہ نہ آئے اور دھونے کے مختلف طریقے ہیں بعض لوگوں کو یقین بھی کہتے ہیں کہ معدے کے لیے مفید ہے علاج بل جس کے گردے کمزور ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں بکرے کے گردے کھاؤ اور جس کا میدہ کمزور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اجری کھاؤ علاج بل کرتے ہیں مغز کمزور ہے تو مغز کھاؤ اللہ عل باب اللہ شکا دینے والے ہیں بہت سے اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے کوئی خاص کھانے نہیں کھائے تھے ڈیڑھ سو سال ان کی عمریں تھی تو بات کر رہا ہوں چاہیے کہ کھانا تاکیزہ استعمال کیا جائے جس پر تفصیلی بات ہم کر چکے ہیں کہ اچھی ہوتل ہو مواحد ہو ذبح کرنے والا اور دل آپ کا مطمئن ہے جب دل مطمئن نہیں ہے تو دال ساگ دال سبزی ساگ، زیادہ بہتر ہے اور سعودی عرب کی مرغی کی بات بھی آ گئی, بھی آ گئی. ایک او آ. اور بات ہے آپ اسلام آباد دارالخلافوں میں رہتے ہیں اگرچہ ہمارا بعض اشیاء کے ملنے باز خر心نے خر心نے کے لحاظ سے دنیا کے شہروں کے مقابلے میں دیہات ہے یہ میرا تجربہ ہے ہمارا دارالخلافا اسلام آباد بہت بڑی چیز ہے اور اس میں بڑے بڑے سٹور ہے وغیرہ لیکن دنیا کے بڑے شہروں اور کاروباری سٹوروں کے مقابلے میں ہمارا دارالخلاف خلاف کے جو بڑے بڑے سٹور ہیں وہ ایک دیہات کا نظام ہے بہت ساری چیزیں یہاں نہیں ملتی ہیں جو بعض سٹوروں میں دنیا کے بعض بڑے بڑے اس میں ان میں ملتی ہیں لیکن دنیا نے جو کاروبار کیا ہے نا وہ آآ آآ عوام کے انسانوں کے ماحول کو پر کے کاروبار کرتے ہیں لیکن ایک چیز ماحول میں ضرورت ہوتی ہے اور اگلے سال آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز مارکیٹ میں آ جاتی ہے ہم نے تو نہیں کہا فیکٹری جی کو بھی یہ چیز بناؤ وہ عوام کو پڑھتے ہیں انہوں نے پتہ ہے کہ یہاں یہ پاکستانی لوگ کچھ مولویوں کی بات بھی سنتے ہیں کوئی تبلیغ والے بھی یہاں چکر لگاتے رہتے ہیں کچھ یہ بھی ہوتا ہے یہ کوئی حرام حلال کا زیادہ خیال کرتے ہیں غیر مسلم جو مرغیوں کی تیار کردہ پیپنگ کرتے ہیں اور ڈبوں میں بند کرتے ہیں اور اس کے اوپر حلال بھی لکھ دیتے ہیں حلال, حلال بھی یہ انہیں شکار کرنے کے لیے وہ حلال لکھتے ہیں انہیں یہ بھی اگر ان سے حلال آرام ہوتا ہے تو یہ بھی نہیں پتا بسم اللہ ط غریب نے کچھ نہیں پتا انہیں یہ پتا ہے کہ مسلمان لوگ ملک ہیں وہ جس کاغذ کے اوپر حلال لکھا ہوتا ہے وہ بڑی خوشی سے اس کو خرید لیتے ہیں یاد رکھو دوستو یہ ہمیں شکار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے حلال لکھنے سے چیز حلال نہیں ہوتی حلال حلال طریقے سے ذبح کرنے سے وہ چیز حلال ہوتی ہے اگر وہ شدہ جو مرغی یا بڑے گوشت میں آپ جائیں ملتے ہیں تو وہ اگر ایسے ملک ہیں جو اسلامی ملک ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ غیر مسلم ملک ہیں تو ایسی مرغی نہیں استعمال کرنی چاہیے آپ کو کیا مشکل ہے یہ تو ایسا ملک ہے کہ جس مارکیٹ میں جائیں تو زندہ مرغی ملتی ہے آپ خود ذبح کر سکتے ہیں ہمیں ڈبوں میں پیک خریدنے کی کوئی سعودی عرب تو نہیں ہے کہ وہاں زبا اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا ہے یا کوئی اور دنیا کے ملک عجیب بات ہے دوستو یہ پیٹنگ سسٹم جو ہے اگر مچھلی کہیں تو قدر بہتر ہے چھیک ہے وہ تو اس کی ذبح کی بات نہیں ہے نا لیکن گریز بہتری ہے کتنی کیا تیل کیا کیمیکل کیا اس میں دوائی ڈالی ہے کیا انہوں نے حرام حلال کا خود بھی خیال کیا جو خود ناپاپ ہو کر کبھی انہوں نے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں سمجھیے تو ہمارے ملک, تو لیے ملک بھی کر کے, بھیج رہی اس کے لیے پاک ہوں گے اور, جو ہوں گے اور پھر وہ ضلع کریں گے بہتر چیزوں سے بچنا چاہیے, بچنا چاہیے غیر مسلم ملکوں کی پتی چیز جس کے اوپر حلال قلعہ اس کا کو کوئی اعتبار نہیں ہے آپ اگر مسلم ملک ہے اور مسلم ملک اس میں آگے اتنے آگے ہیں نہیں فلرمز الحاظ آم فلس کے من ہو اس بزرگ کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے آؤ اور اچھا کھانا لے آنا جو صحیح حلال طریقے کا ہو اور کھانا لینے کے بعد کھانا خریدتے وقت اس کو سمجھایا جو اصحاب جواب میں سے ایک شخص کھانا خریدنے جا رہا تھا کھانا لے آؤ اور پاکیزہ کھانا لانا دوست کا اطمینان ہے تو لانا نہیں تو کوئی اور چیز لے آنا لیکن بات کرتے بات وقت ولی چاہیے کہ یہ شخص نرم لہجے میں بات کرے ولی تلت یہ لانے امر ہے یعنی حکم دیا ہے اپنے اس ساتھی کو کہ آپ اس ہوٹل سے خریدنے جا رہے ہو کھانا جس علاقے سے ہم نکل کے آئے ہیں بک طرح اس قسم کے لوگ ہیں ایسا نہ ہو ایسا کہ یہ بزرگ آدمی جس بات میں آ کے کوئی ایسی بات کہہ دے کہ تم تو مصرف ہو تم تو ایسے ہو تو لڑائی شروع ہو جائے نرم سے بات کرنا تحقیق بھی کرنی ہے تو نرم طریقے سے تحقیق کرنا شریعت کا اسلامی مرکزی اس لفظ مجید کا نصف مکمل ہو چکا ہے ولی تلطف آپ جس پرانی مجید میں سیڈ میں لکھا ہوا ہوگا قرآن کے الفاظ کا تک مکمل, مکمل والا بلے جو بھی ہے گھر کا سربراہ ہے رست ہے گفتگو اسلام کو سمجھانے سکھانے کے لحاظ سے نرم لوگ سنت ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں کو بشارت کے ذریعے سے قریب لاؤ نہ کرو فٹو فٹ پہلے فتو میں سناؤ ان کو قریب تو لاؤ نا دین کے قریب آؤں پھر اس کے بعد ایسے ایسے مسائل سارے ہو جائیں گے دوسری بات کہ عصرہ تو عصرہ ايستا ايستا ہیں ايستا ايستا سبق ایسے مشکل نہ یہ بھی مشکل ہے یہ بھی مشکل ہے آہستہ آہستہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا قبول کی اور ان کے بھائی کو پگندر بنایا مثر آ گئے دوبارہ وہ سارا لمبا چکر لگا کے کی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد <تصحیح> اللہ نے بھیجا ہے کہ دونوں بھائی <تصحیح> آپ <بھائی تصحیح> <آب> جاؤ <تصحیح> فرحان کو تبلیغ <تصحیح> کرو <تصحیح> اور اللہ کو معلوم ہے فرحان کیسا بندہ ہے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے خدائی کا دعویٰ تو بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑی بہاوت ہے تو کیا فرمایا میں وکیلا بیناً تعارف نہیں ہو رب اور ہے جو زمین و آسمان خراب ہے لیکن وہ کوئی کولن ال یہ تز کرو یکشا مرم بھیجی میں بات کرنا ہو سکتا ہے بات مان جائے نصیحت قبول کر لے اور اگر وہ نہ کرے تو اس میں مدلت کے تو کوئی خسارا نہیں ہے جو بندہ امر بندہ روف نہیں بل بن کر, کر رہا ہے اس کو سواب ہے اگلے میں بات مانی یا نہ مانی دونوں صورتوں میں سواب ہے اللہ دین کی سمے نسیفر فرمائے